اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد اسلامی بھائیوں بزرگان دین ماں اور بہنوں اللہ رب العزت سے ڈرو تقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو کیونکہ یہی ایک عمل ہے یہی ایک سامان ہے یہی ایک توشہ ہے جو قیامت والے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے نزدیک کام آئے گا اور اسی تقوی اور پرحزگاری میں اللہ رب العزت نے ہم اور دنیا اور آخرتی کامیابی اور فلاحہ کی ہے سورة النور کے آیتیں فرماتے ہیں اللہ تعالی وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جو شخ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے و اکش اللہ اور ساتھ ساتھ اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے و تک اللہ کا تقوی پرہیز اختیار کرتا ہے فعلا اکم الفاظ یقیناً یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے اندر جو ہے اور جو ہے پرہیزگاری جو ہے ڈال دے بھائی اور دوستو بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جو ہیں ہم پر ہیں ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ ایسے ایام متعین کر دیے ہیں یا کچھ ایسے ایام کو مخصوص کر دیا ہے جن ایاموں میں زیادہ زیادہ نیکی کرنا دوسرے ایاموں کے مقابلے میں جو زیادہ اہمیت اور جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سال کے دوسرے جو بارہ مہینے گیارہ مہینے ہیں ان مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت اور افضلیت اللہ رب الحت کے نزدیک جو ہے رمضان کی ہے رمضان کے مہینے میں مسلمان جو کچھ نیکی کرتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمان جو کچھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالی جو ہے رمضان کی نیکیوں کو جو اجر سواب دیتے ہیں دوسرے مہینوں کے, کے مقابلے میں جو ہے بڑھا چڑھا کے جو ہے دیتے ہیں اسی طرح دوسری مثال لے لیجئے ذی کا شروع کا دن شروع کے دس دن یا ذی الحجہ کے شروع کے جو عشرہ ہے شروع کا جو عشرہ ہے یہ جو ہے ذی الحجہ کے بقیہ ایام آخری جو بیس دن ہیں دوسرے ایاموں کے مقابلے میں جو ہے زیادہ جو ہے اہمیت ہے ذی الحجہ کے شروع کے دس دنوں میں بندہ جو کچھ مسلمان بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالی اس کا عزر ثواب جو ہے ذی الحجہ کے بقیہ ایام کے مقابلے میں جو ہے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے جو دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا انعام جو ہے ہم پر ہے اسی طرح جو کہنا ہے وہ یہ ہے جمعہ کا جو دن ہے جمعہ کا جو دن ہے جو ہفتے کے سات دنوں میں جو ہے ایک دن جو ہے آتا ہے جمعہ کی دن کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک ہفتے میں پورے ہفتے کے جو سات دن ہیں سات دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالی کے ہاں جو ہے جمعہ والے دن کی ہے جمعہ کے دن ہم جو کچھ نیکی کرتے ہیں یا ان نیکیوں کو جو کرتے ہیں جو صحیح حجیزوں سے ثابت ہوتا ہے سنت پر عمل کرتے ہیں اور نبی کے سنت کی اخ... سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہے کے دن جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں دوسرے ایام کے مقابلے میں اللہ رب العزت جو ہے جمعے کے نیکے کو جو زیادہ اجر جو ہے بڑھا چڑھا کر کے جو ہے دیتا ہے بات جو کرنا ہے اصل پر اصل میں وہ جو ہے سے متعلق کرنا ہے جمعہ کیا ہے جمعہ کے کی کیا شرائط ہیں کیا فضائل ہیں کیا خصائص ہیں جمعہ کے کی کیا آداب ہیں اور کچھ احکام آب حضرات کے سامنے جو ہے رکھنا ہے سب سے پہلی چیز جو جمعے سے متعلق رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کا مفہوم کیا ہے یا جمعہ عربی لفظ میں کس کو کہتے ہیں اگر دیکھا جائے عربی لغت میں جمعہ جو ہے عربی لغت میں جمعہ جو ہے اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں عربی لغت میں جمعہ جو ہے اکٹھا اور جو ہے جمع ہونے کو کہتے ہیں جمعے کو جمعہ کیوں کرار گیا کیوں کہا گیا کیوں کہ کی جمعے کے دن جو ہے لوگ جو مسجدوں میں جو ایک مخصوص عبادت کرنے کے لیے جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں اس لیے جمعے کے دن کو جو ہے عربی کے لفظ میں جو ہے جمعہ جو ہے کرا دیا گیا رہی بات شرعی اصطلاح میں شرعی اصطلاح میں جمعے کی کیا تعریف ہے شرعی اصطلاح میں جمعہ یہ ہے کہ ہفتے کے ساتھ سات دنوں میں سے جو ہے ایک دن ہے جس دن جو اللہ رب العزت نے جو ہے ایک خاص عبادت کرنے کا جو جمعے کی نماز ہے اس کا ہمیں جو ہے حکم دیا ہے یہ مختصر انداز میں جو ہے جمعہ کی جو ہے میں جو ہے تعریف ہے جمعے کی اہمیت کے لیے دوسری بات جو جمعے سے متعلق یہ ہے جمعے کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے بہت ہی زیادہ ہے اس کی اہمیت کے لیے یہی کیا کم ہے آپ جو ہے قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھیے قرآن مجید میں ایک سو چودہ جو ہے صورتیں ہیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان سورتوں میں صرف ایک ہی صورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے دن کا نام جو ہے مقرر کیا وہ سورت الجمعہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کی اہمیت یعنی بقیہ ایاموں میں سات دن جو ہے ہفتے, ہفتے میں بقیہ ایام کے مقابلے میں بقیہ ایاموں میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک جمعے والے دن کے لیے ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت پوری ایک سورت جو ہے قرآن میں نازل کی وہ جو ہے سورت الجمعہ ہے دوسری بات جس سے جو ہے جمعے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج البروج اٹھا کر کے دیکھیے اللہ رب الشا دوں و مشہور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وشاہدیوں مشہور قسم ہے شاہد کی قسم ہے شاہد کی و مشہور اسی طرح قسم ہے مشہود کی قسم ہے شاہد کی اور یہ قسم ہے مشہود کی بعض مفسرین جن میں سے امام شوکالی رحم اللہ ہے اپنے تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ شاہدی جو اللہ رب اللہ ربض قسم کھائے قسم ہے شاہد قسم ہے مشہود شاہد سے مراد ادھر جو ہے جمعہ والا دن ہے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے شاہد یعنی جمعہ کی قسم ہے وہ مشہور سے مراد جو ہے والا دن جو نو ذی ہے نو ذی ہے قسم ہے جمعہ والے دن کی اور قسم ہے آرف کی دن کی اور اللہ رب العزت اللہ تعالی یا اللہ رب العزت جو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس بات کی اہمیت دیتے یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اس چیز کی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی زیادہ جو ہے اہمیت ہے الغرض اللہ رب العزت نے جو جمعے کے دن کی جو ہے قسم کھائی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمعے کے دن جو ہے اللہ رب العزت کا دن جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو شاہد کیوں قرار دیا گیا کیوں کی اللہ رب کیوں کہا امام شوقانی جواب دیتے ہیں کیوں کہ کی اس دن جمعہ والے دن انسان جو کچھ نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے قیامت کے دن جو ہے تمام وہ احمد جو اس نے کیا ہے وہ اسے جو ہے گواہی دے گا وہ جو ہے گواہی بن کر کے جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا بہرحال ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جمعے کے دن کی جو ہے بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت ہے اس کی اہمیت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک پوری صورت نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جمعے کے دن کی جو ہے قسم کھائی ہے تیسری جو بات رکھنی ہے جمعے سے متعلق یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو جو دیا ہے یا امت اسلامیہ امت محمدیہ کو یہ جو ہے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالی اللہ رب العزت کے ہم پر وضاحت کے لیے اس حدیث پر غور کریے امام بخاری اور امام مسلم نے جو ہے اپنی جو ہے کتابوں میں نقل کیا ہے حدیث کا راوی حضر ابو حریرا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ فرماتے صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون نہرون قیام اے لوگو یاد رکھو نحن نہ ہم دنیا میں آخر میں آئے ہیں امت محمدیہ امت اسلامیہ دنیا کی آخری امت ہے اب ہمارے بات امت اسلامیہ امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت جو ہے آنے والی نہیں بلکہ جو جہ اب جو ہے قیامت کا جو ہے انتظار ہے فرماد اللہ کے رسول آخر ہم جو ہے اس دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں السابقون یوم القیامہ اور قیامت والے دن قیامت والے جو ہے ہم جو ہے سب سے آگے رہیں گے یعنی غیر قوم سے ہم سب سے آگے رہیں گے شروع میں کیا فرمایا اللہ رسول نے نحن الآخرون ہم جو ہے اس دنیا میں سب سے جو ہے آخر میں آئے ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے السابقون یوم القیامہ لیکن قیامت واردن ہم جو ہے سب سے جو ہے آگے آگے رہیں گے یعنی تمام قومیں جو ہے ان سے سب سے آگے جو قوموں میں جو رہیں گے وہ جو ہے امت اسلامی ہے امت محمدی ہے کے لوگ رہیں گے آگے فرمایا اللہ رسول بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُ الْك دوسری اقوام جو ہیں خاص طور پر یہود نسارہ جو ہیں ان کو بھی جو ہے کتابیں دی گئی کیا مفہوم نکلا جس طرح ہمیں کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو نازل کیا اسی طرح اللہ رب العزت نے یہودی پر تورات نازل کیا اسی طرح اللہ رب العزت نے نثارا عیسائیوں پر جو ہے انجیل کو جو ہے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نبی بھیجا ہم نے اس پر ایمان لایا قرآن پر ایمان لیا اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے, ہے تورات اور جو ہے نبی موسا کو بھیجا ان لوگوں نے اس پر ایمان لیا عیسا عیسائی ہے نصارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انجین, انجین ان پر نازل کی اور جو ہے ان کے درمیان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اور جو ہے رسول بنا کر بھیجا ہم نے ان میں جو ہے اس نائز جو ہے کوئی فرق نہیں اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں جو ہے آخرت والے دن ان دونوں قوموں سے بھی جو ہے آگے رکھے گا اور امت محمدیہ امت اسلامیہ کے جو لوگ ہیں سب سے آگے رہیں گے آگے فرماتے سبق بیان کرتے ہیں آخرکار کیا وجہ ہے امت ام... امت اسلامیہ یا امت محمدیہ کے لوگ قیامت والے سب سے آگے کیوں رہیں گے وہ تو جو دنیا میں سب سے آخر آئے ہیں ان کو آخر ہی نہیں رہنا چاہیے لیکن قیامت والے دن جو ہے سب سے آگے آگے امت محمدیہ کے لوگ رہیں گے فرماتے اللہ قسم سبق بیان کرتے ہیں کیوں اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے یہود الفارہ کو جو کہنے کا مقصد ہے اللہ رب العزت نے یہود الفارہ پر جو ہے کا دن جی فرض کیا تھا اللہ رب العزت نے یہود الفارہ کو جو ہے کا دن جو ہے فرض کیا تھا لیکن ان یہود الفارہ نے جو ہے اختلاف کیا اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز کو قبول نہیں کیا انکار کر دیا رد کر دیا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے کے دن کو پسند کیا اور ہم امت اسلامیہ کے ہم, ہم نے جہے, یعنی ہم امت اسلامیہ امت محمدیہ کے لوگ نے جو ہے اللہ رب العزت کی اس پسندیدہ چیز جمعے والے دن کو قبول کیا اسی لیے اللہ رب العزت جو قیامت والے دن جو ہے یہود النسارہ سے جہے, ہم سے یہود نفارہ کے یہود ال یہود نفارہ کے آگے آگے ہم امت محمدیہ کے لوگوں کو اللہ رب العزت رکھے گا معصوم نکلا یا ہمیں یہ سبق یہ جو ہے یہ حاصل ہوتا ہے یہ بات حاصل ہوتی. بات نکلتی ہے کہ امت امت اسلامیہ یا امت محمدیہ کو دوسری امتی دوسرے امتی, دوسرے, امتی دوسرے, دوسرے دوسری قوموں کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت حاصل ہے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیز جمعہ والے جن قبول کیا ہے اور جو ہے یہود نفارہ نے جی اس چیز کو جو ہے قبول نہیں کیا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا احسان ہے جو امت محمدیہ اور جو ہے امت اسلامیہ پر ہے چوتھی بات نمبر چار جو جمعہ سے متعلق رکھنا ہے وہ یہ ہے کے کی جو ہے کچھ فضائل ہے تمام فضائل کا ذکر کرنا اس ایک محفل میں بہت ہی مشکل ہے بلکہ جو ہے ناممکن ہے لیکن مختصر انداز میں جو ہے آب حضرات کے سامنے میں کچھ فضائل رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز جو جمعہ کی فضیلت کے لیے آب حضرات کے سامنے رکھنا پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ جو ہے دوسرے تمام دنوں کو جو ہے سردار ہے جمعے کا جو دن ہے دوسرے تمام دنوں کا جو ہے سردار ہے اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو جو ہے دوسرے تمام دنوں کو جو ہے سردار بنایا ہے حدیث میں آتا ہے سنج نظر کی روایت ہے حدیث کے راوی جو ہے ابو البابا ابن منظر ہے فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نے یوم الجما سعید العیام یقیناً یوم الجمہ جمعہ کا جو دن ہے سید العام یہ دوسرے دنوں کا یا تمام دنوں کا جو ہے سعید ہے یعنی جو ہے سردار ہے اور جو ہے بڑا ہے وہ اعظم اور اللہ رب العز کے نزدیک جمعہ کا جو دن ہے سب سے زیادہ عظمت والا ہے سب سے زیادہ عظیم دن ہے اگر غور کریے ہیں اللہ کے رسول وہ وہ اعظم عند اللہ من یوم ال... من یوم الفطر اور جمعہ کا جو دن ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی ولادن جو 10 ذی الحجہ کا ہے اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت ہے رتبہ اور اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جس مقام پر یہ قربانی ولادن کے بارے میں کہ افضل الايام عند الله يوم النحر سب سے افضل دن اللہ رب العزا کے نزدیک کون سا ہے یوم النحر قربانی والا دن ہے اور ادھر کیا فرما رہے اللہ کے رسول وسلم کہ سب سے افضل دن اللہ رب العزی کے نزدیک اور عظیم دن کون سا ہے یوم الجمہ جمع والا دن ہے یہاں تک کہ جو ہے یوم الاضحا قربانی والے دن اور عید الفطر سے زیادہ حضمت اور اہمیت اللہ رب العزی کے نزدیک جو ہے جمعے والے دن کی ہے فی خمس خلا فرماتا فی ہی خمس خلال اس دن جمعہ والے دن میں جہیں پانچ باتیں ہیں جن کی وجوہات جن کی سبب جس بنیاد جس کی وجہ سے دنیا جس کی وجہ سے ہے جمعہ کو جو ہے بقیہ ایاموں پر جو ہے فضیلت حاصل ہے پہلی چیز ہے نمبر ایک خلق اللہ حسین آدم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو بنایا وہ کب بنایا جمعہ والے دن بنایا دوسری جو دوسرا جو سبب ہے جمعہ کے فضیلت کے لیے فصیح اعظم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو آسمان زمین پر جو اتارا وہ کب اتارا جمعہ والے دن وفی طوف اہ آدم تیسری جو تیسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے نمبر تین توف اللہ آدم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو وفات اور جو موت دی وہ کب دی جمعہ والے دن دی چوتھی چیز نمبر چار وفی صاحب اور جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت ہے ایک ایسا ٹائم ہے کہ اگر بندہ جو ہے اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ استغفار کرے دنیا اور آخر بھلائی مانگے تو اللہ رب العزت اسے جو ہے ضرور دیتے ہیں پانچویں اور آخری چیز جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ہے جمعے کو جو ہے دوسرے ایاموں کے دوسرے ایاموں پر جو ہے حاصل ہے فرماتا اللہ رسول فیمس اور قیامت بھی جو آئی وہ جو ہے جمعے والے دن آئے آگے فرماتا اللہ رسول میں مقرر جس مقرب مقرر فرشتے مقرر فرشتے یعنی اللہ رب العزت سے جو فرشتے بہت ہی زارہ جہے ہے قریب ہیں یہ فرشتے اسی طرح والا سمام سات و آسمان سات زمین آگے فرماتے ہیں والا ریا جتنی ہوائیں ہیں ہوا کی بھی جہے ہے کس میں ہوتی ہیں جتنی ہوائیں ہیں والا جیبال اسی اس دنیا میں جہے اس دنیا, اس، اس دنیا پر جو اس دنیا میں جو زمین پر جتنے جہے ہے پہاڑ ہے والا بہار اور سمندر کا پانی سمندر جو یہ تمام مخلوقات جو جمعے کے دن سے جو ہے خوف کھاتے ہیں اور جمعے کے دن سے جو ہے ڈرتے ہیں یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہے اسی جمعے کو جو ہے قیامت جو ہے لہاج بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ جمعے کا جو دن ہے یہ جو ہے بقیہ ایاموں کو جو ہے سردار ہے اور جمعے کا دن جو ہے بقیہ ایاموں میں سب سے زیادہ عظمت اور اہمیت رکھتا ہے اور اس کی وجوہات کی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن بنایا جمعے والے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے جمعے ہیں والے دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وفات دی اور جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس وقت جو ہے اس گھڑی یعنی اس وقت جو ہے اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور دیتے ہیں پانچوی اور آخری چیز جس قیامت جو آئے گی وہ جو ہے جمعہ والے دن آئے گی دوسری جو فضلت جمعہ کی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ ہم اور آپ کے لیے اللہ رب الر نے واری سہواری بنائی اللہ تعالی نے ہم اور آپ کے لیے ہفتہ واری جو ہے عید بنائی ہے جس طرح سال میں جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو ہے دو عید رکھی ہے عید الفطر عید الاضحیٰ اسی طرح ہر ہفتے میں جو ہے ایک دن ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے والا دن ہمارے لیے بنایا ہے اور وہ کون سا دن بنایا اللہ رب العزت نے جمع والے دن کو بنایا دوسرے دنوں کو اللہ رب العزت جو نہیں بنایا سُنن ابن باتوں کی روایت حدیث حضر عبداللہ ابن عباس سے فرماتے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یہ جو دن ہے جمعہ والا دن ہے یوم یہ جو ہے عید والا دن ہے جعلہ اللہ للمسلمین اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو ہے عید کا دن منایا ہے اب جو شخص جمع کی نماز کے لیے آتا ہے اسے چاہیے نہا دھو کر کے آئے خوشبو کو جو استعمال کر کے آئے اور یہ اپنے من کو اپنے منہ کو اپنے داتوں کو جو ہے مسواک جو صاف کر کے آئے کیونکہ یہ ہر جو دین میں جو یا جو ہر جو ہے مذہب میں جو کچھ مخصوص اہم جو خوشی کی دن یا جہے کے دن یا جو عید کا دن ہے ہر قوم والے جو اپنے عید والے دن جو ہے ہوتے دھوتے کیا جو صفائی ستھرائی کیا بلکہ جو ہے یہاں تک جو ہے اچھے سے کپڑے جو ہے کرتے ہیں اسی طرح تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ عید کا دن بنایا ہے اب تم جو اس دن جو صفائی ستھرائی کا کرو اور عمدہ ترین کپڑوں کو جو ہے استعمال کرو اپنے من کو جو ہے صاف کرو اور جو اچھی خوشبو کو تم جو ہے استعمال کرو تیسری فضیلہ جو جمعہ کے دن کی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا ٹائم ہے کہ اللہ رب العزت جو اس وقت جو بندوں کی دعا کو جو ہے قبول کرتا ہے اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے شک شک ہے اس چیز ہمارے لیے جو ہے جائز نہیں بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان جو ہے بالکل جو ہے صحیح ہے فرمان چلّہ کے رسول کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت ہے ایک ایسا ٹائم ہے کہ اگر بندہ اس وقت جو ہے اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے دنیا اور کی بلائی تو یقیناً اللہ رب العزت اسے جہیز ضرور بھی جہیز ضرور دیتا ہے رہی بات یہ وقت کون سا ہے یہ وقت کون سا ہے اس میں جو ہے اہل انگ جو ہے اختلاف ہے اس میں جو ہے اہل علم کا ہے بہت ہی زیادہ جو اختلاف ہے یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن حجر جو فتح الباری صحیح البخاری صحیح بخاری کی شرح جو انہوں نے لکھی فتح الباری کتاب اس میں نقل کرتے ہیں یعنی جو ہے جنے یہ جو وقت ہے یہ کون سا وقت ہے یعنی جو ہے متعین کون سا وقت ہے انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ جو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے یہاں تک کہ جو اس میں جو ہے سے زیادہ جو ہے اہل علم کا جو اقوال ہے کتنا جو ہے سے جو زیادہ جو اقوال ہے اخوال ہے بہرحال ہے سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ لوگوں نے جس کو راجہ ترجیح کیا ہے اور زیادہ جو ہے معروف زیادہ مشہور جو ہے اہل کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن جو گھڑی ہے دو وقت ہے ان دونوں میں سے جو ہے کوئی ایک وقت ہے پہلا یہ ہے پہلا قول یہ ہے اہل علم کا کی یہ وقت جو ہے جس وقت اللہ رب دعا قبول کرتا ہے یہ وقت ہے امام کے جو ہے ممبر یا خطیب کے ممبر پر آنے کے بعد سے لے کر کے جب تک جو جمع نماز جمعہ جو ہے نہیں ہو جاتی یعنی یہ جو دو وقت جو ہے خطیب ممبر پر آتا ہے خطبہ دینے کے لیے اس وقت سے لے کر کے نماز جمعہ ختم ہوتے ہوتے جو یہ درمیانی جو وقت ہے اس وقت اللہ رب العزت بندو کی دعا کو جو ہے قبول کرتا ہے ان کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے حدیث ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت جو ہے والدین جو قبولیت کے جو وقت ہے دعا کر یہ وقت جو ہے امام کے ممبر پر آنے کے بعد سے لے کر کے جمعے کی نماز ختم ہونے تک ہے بہرحال ہے یہ جو ہے ایک قول ہے ان کے پاس جو ہے ایک دلیل ہے اور صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے دوسرا جو قول ہے جو زیادہ مشہور اور جو ہے زیادہ جو ہے اہل علم نے اس کو جو ہے کیا ہے یا راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ جو یہ جو گھڑی اور وقت جو ہے دعا قبولیت کا یہ جو ہے جمعے کے دن کا آخری وقت ہے جمعے کے دن کا جو ہے آخری وقت ہے یا یوں سمجھے عصر اور جو ہے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اور بلکہ جو ہے یہاں تو کچھ اہل علم کرتے ہیں سورج ڈوبنے سے یا سورج غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ جو تھوڑا سا جو وقت ہے یہ وقت جو ہے ایسا وقت ہے جس وقت اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہے اپنے بندوں کی جو ہے دعا کو جو ہے قبول کرتا ہے ان کی کیا دلیل ہے حضرت جابر فرماتے ہیں یہ حدیث جو سنن نسائی میں ہے اور جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے اسی طرح ابو داؤد میں رہے حاکم نے جو اپنی مستدرک میں جو ہے نقل کیا ہے ان کی در یہ حدیث کا نص حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعہ جمعہ والے دن جو ہے 12 جو ہے گھڑیاں ہیں جمعہ والے دن جو ہے 12 گھڑیاں ہیں جمعہ والے دن 12 گھڑیاں ہیں ان 12 گھڑیوں دھڑی، میں جو ایک گھڑی ایسی ہے اگر بندہ جو, جو ہے اس گھڑی میں جو ہے اس جو اللہ رب العزل سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزر اسے یقیناً ضروری جو ہے ضرور دیتا ہے آخر میں فرماتا ہے اللہ کا سوچ فل سوہر باد اب تم جو ہے اس گھڑی کو تلاش کرو کب جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یعنی حضر اور جو ہے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت ہے اللہ رب العزت اپنے بندوق جو دعا کو جو قبول ہے قبول کرتا ہے بہرحال اگر جو ہے دیکھا جائے کہ دادا اور جو ہے دادا جو ہے محتبر قول یہ ہے کیا ہے تو یہ کہنا جو ہے صحیح ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا جو قول ہے حضر اور مغرب کے درمیان یا سورج ڈوبنے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوق جو دعا کو جو قبول کرتا ہے اور بلکہ جو ہے اکثر صحاب کرام کا اور صرف صالحین کا یہی قل رہا جن میں سے صحاب رسول عبداللہ ابن سلام ہے یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرا یہی قول یہی قول تھا کہ جو ہے یہ وقت جو ہے عصر سے اور جو ہے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اسی طرح امام احمد حمل کا بھی یہی مذہب یہی قول ہے اور جو ہے دیگر جو ہے کرام اور جو ہے دیگر جو صرف صالحین کا ہے بہرحال ہم جو ہے اس وقت غریمت سمجھیں اور اللہ رب العزت جہے اپنی جو ہے دنیا کی جو ہے اور آخرت جو ہے برائے طرح اللہ رب العزت جو قبول کرے گا جمعے والے دن جو ہے میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگان دین ماؤ بہنوں کچھ ایسے احمد مخصوص ہیں اور متعین کچھ مخصوص احمد ہیں جو جمعے والے دن جو ہے ہمیں جو ہے کرنا چاہیے اس کی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے فضیلت اور اہمیت ہے نمبر ایک جو عمل جمعہ والے دن کرنا ہے وہ جو ہے جمعے کی دو رکعت فرض نماز ادا کرنا ہے یہ جو ہے سب سے زیادہ اہم عمل ہے نمبر دو سورہ چاہب کی تلاوت نمبر تین جمعہ والے دن کثرت سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ضرور سلام بھیجتے ہیں چوتھا عمل کثرت سے جو ہے جمعہ والے دن جو ہے دعا کرنا توبہ استغفار دنیا اور آخر کی بھلائی مانگے پانچوی اور آخری چیز جمعہ والے دن جو ہے کثرت جو ہے ہم سچا اور خیال کرنے کی جو ہے کوشش کریں تفصیل میں اگر جائیں تو سب سے پہلا کیا تھا جمعہ کے دن کا سب سے اہم عبادت کیا ہے جمعہ کی جو ہے فرض کی جو ہے فرض جو دورکات نماز ہے اس کو جو ہے ادا کرنا جمعے کی نماز جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ہم پر جو ہے فرض کیا ہے سنت اور جو ہے مستحب نہیں سنت اور مستحب نہیں جیسے کہ سورت الجمعہ میں اللہ رب الز فرماتے ہیں یادین میں یوم اے ایمان والوں من يوم یوم اگر جو ہے جمع والے دن کی پکار تمہیں جو ہے پہنچ جائے یعنی جمعے کی اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچائے اور کون سی اذان دوسری اذان پہلی اذان ادھر جو ہے مراد نہیں کیونکہ پہلی اذان کب آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت عثمان ابن افان کے زمانے میں جب امیر السمان نے جو ہے مسلحت سمجھا تو جو پہلی اذان کو جو ہے حکم دیا بیر اللہ رسول اللہ رب اللہ فرماتے ہیں یادین اگر کی دن کی اذان ہو دوسری اذان دوسری آزان ہو تو تم جو ہے فوری طور پر جو ہے فص آؤ ذکر اللہ اللہ رب العزت کی عبادت اور ذکر الہی کی طرف تم جو ہے دوڑ جاؤ خود سننے کے لیے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہے تم دوڑو وہ ضرور اور ہر قسم کی خرید فروخت دنیاوی مشغولیات کو تم جو ہے چھوڑ دو عمیر الحم ان کنتم تم اور ایسا کرنا یعنی جمعے کی آواز اذان کو سنتے ہی جمعے کا وقت داخل ہوتے ہی تجارت کو خید کو چھوڑ دینا دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ دینا ذالکم علیکم خیر لکم یہ ایسا کرنا خیرالحکم تمہارے حق میں خیر اور جو ہے بہتر ہے اسی میں کامیابی ہے ان کنتم تم اگر تم جو ہے اس بات کو سمجھتے ہو اور جو ہے جانتے ہو اسی رضا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا رواف الجمہ جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے لیے جانا وا جمعے کی نماز کے لیے جانا واجب على كل محترم ہر بالغ پر جو ہے واجب ہے اور جو ہے فرض ہے اسی طرح تیسری بات جس سے ہے جمعہ کی نماز کی جو ہے فرضیت معلوم ہوتی ہے، وجوب، یہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے اور اتفاق کیا ہے کہ جو کی نماز جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے فرض کی ہے اور جو ہے یہ سنت اور جو ہے مستحب نہیں کار اللہ رب العزت نے جو جمعے کی نماز کن لوگوں پر فرض کی ہے بات چلیے سب سے اہم عمل کیا ہے جمعے کے دن جمعے کی جو ہے نماز اللہ تعالی نے جو ہے جمعے کی نماز کن لوگوں پر فرض کی ہے اللہ تعالی نے ہر ایک پر جو ہے جمعے کی نماز جو ہے فرض نہیں کی بلکہ ساتے ہیں سات شرطیں ہیں اگر یہ شرطیں جو ہے ایک انسان کے اندر پوری کی پوری پائے گئی اس پر جو ہے جمعے کی نماز جو ہے فرض ہے اب اس کو جو ہے جمعے کی نماز سے جو ہے پیچھے رہ جا اس کے لیے جو ہے جائز نہیں پہلی شرط ہے نمبر ایک اسلام نمبر دو بلوغت نمبر تین عقل نمبر چار مرد یعنی عورت پر جو ہے فرض نہیں جمعہ کی نماز نمبر پانچ آزاد ہونا غلام پر جو ہے فرض نہیں ہے نمبر چھ انسان مقیم ہو قیام ہو مسافر پر جو ہے فرض نہیں ہے نمبر سات جو آخری شرط ہے وہ ایک کوئی شرعی ردرج ہے نہ ہو کوئی شرعی ردرج ہے نہ ہو پہلا پہلی جو شرط ہے جمعہ کی نماز کے لیے اسلام یعنی اگر انسان مسلمان ہیں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جو ہے دین اسلام پر داخل ہوتا ہے اور اس بات کا اخراج کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول آخری پر جو ہے ایمان رکھتا ہوں اب اس پر جو جمعے کی نماز جو ہے فرق ہو گئی ہے اب جمعہ کی نماز ترک کرنا اس, کو اس کے لیے جو ہے جائز نہیں اور اگر کوئی انسان ہے کہتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا انسان ہے جو مسلمان نہیں کو کافر ہے کسی بھی مذہب کو کافر ہو کافر ہے مسلمان نہیں اور وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اس کے رسو پر ایمان نہیں رکھتا اور ساتھ میں کیا کرتا ہے جمعے کی نماز پڑھتا ہے ہو سکتا ہے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہو قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو یا جو ہے وہ جو ہے روزہ رکھتا ہے ہم اسے یہ کہیں گے کہ تم یہ جو نیکیاں کر رہے ہو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے تمہاری نیکیوں کو جو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ رب العزت فرقان نے کیا فرمایا وہ قدیم نا امین فج اللہ حبا ام منصورا یہ کفار جو ہے یہ کفار جو ہے قدیم نا الاام املو یہ ہمارے پاس بہت سارے عمل لے کر کیا ہے بھلائی اور خیر لے کر کیا ہے فج اللہ حبا ام لیکن ہم نے سارے احمد کو جو ہے ریزا ریزا بنا کر کے جو ہے اس کو ہم نے جو ہے قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول محمد پر جو ایمان نہیں لایا اسلام میں داخل نہیں ہوئے اس لیے جو اللہ رب العزت نے ان کے بھلائی اور یہ خیر کے کاموں کو اللہ رب العزت یہ قبول نہیں کیا بہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر جو جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے دوسری شرط ہے کہ انسان کا جو ہے بالغ ہونا اگر انسان بلوغت تک پہنچ گیا اس پر جو جمعہ کی نماز فرض ہے تیسری شرط ہے عقل کا ہونا اگر انسان پاگل ہے یا عقل کی کمی سمجھ بوش نہیں ہے نہیں انسان پر جائے یا پاگل پر یا کی نماز جائے فرض نہیں. اس کی دلیل کیا رسول تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر سے اللہ رب العزت نے قلم کو اٹھا لیا ہے یعنی اللہ رب العزت نے مکلق نہیں کیا اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی اللہ تعالی جو ہے مواقع نہیں کرے گا پہلا کون ہے محتا یس تحقیق سویا و انسان حتى یا جب تک یہ سو کر اٹھ نہ جائے سوتی ہے سونے کے حالت میں انسان اگر کوئی غلط بول بول جاتا ہے نیند کے حالت میں کو یا نغرا کوئی کفریہ بات کفری تو اللہ رب العزت سوتے انسان کا جو ہے مواخذہ نہیں کرے گا دوسرا انسان جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے مقلف نہیں کیا یا اللہ رب العزت اس کی غلطی کا مواخذہ نہیں کرے گا اب سبھی بچہ یا بلوغت تک جو ہے نہیں پہنچ جائے بات چل رہی کے جمعے جمعہ کس پر پڑتا ہے جمعے کی نماز آخر من پر پڑتا ہے اللہ ری طرح مجنون کو اللہ العزت نے نہیں کیا مجنون اگر نماز نہیں پڑتا کوئی نیکی نہیں کرتا روزہ نہیں رکھتا فرض نماز نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کرے گا اللہ رب العزت ماف کرے گا جب تک جو ہے عقل جو ہے پوری جو ہے نہ آ جائے پورا ہوش ہوا جو ہے نہ آ جائے پہلے سے یہ معلوم ہوا کہ دو باتوں کے جو ہے ثبوت ہیں کہ اللہ رب العزت نے بالغ انسان اور عقل من انسان کو جو ہے مکلف کیا ہے یہ دو شرتیں ہیں جو جو ہے جمعہ کی جو ہے فرضی ہے کی نماز جس سے جو ہے فرض ہوتی ہے چوتھی شرط جو نمبر 4 ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو مرد ہو۔ انسان کا جو مرد ہونا عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے جو جمعے کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرق جو ہے نہیں کیا سلن نبی کی روایت ہے حضرت طارق شہاب فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمہ تو حقب ال کی نماز دے ہر مسلمان پر جو ہے فرض ہے اور کس طرح فرض ہے فی جماعت جماعت, جماعت کے ساتھ جو ہے ادا کرنا گھر میں دو رقاص نہیں پڑھنا بلکہ مسجد میں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ جو ہے جمعے کی نماز فرض ہے اللہ اور لیکن چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے جو ہے جمعہ کی نماز کو واجب اور جو ہے فرض نہیں کیا پہلا شخص کو نے عبد المملوک جو غلام ہے آزاد ہی کسی کی جو ہے او امراہ اسی طرح عورت جو اللہ تعالی نے اس پر جمعہ کی نماز دے فرض نہیں کیا او صبی اس طرح وہ شخص ہے جو بچہ ہے بلوغت تک نہیں پہنچا اس پر جمعہ کی نماز نہیں فرض ہے او مریض یہ بیمار انسان ہے جس کی بیماری یہ ہے جمعہ کی نماز کے لیے روکتی ہے یعنی کہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ جو, نماز جو ہے نماز جمعہ کے لیے جو ہے نہیں ا سکتا یہ چار کے لوگ ایسے ہیں جن میں ایک جو ہے عورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز جو ہے فرض نہیں کی رہی بات اگر عورت جو اگر جو یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی ضروری اور سمجھنا جو ہے ہمارے لیے ہے بہت ضروری ہے اگر عورت جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے مسجد میں آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہتی اب جو ہے کیا حکم ہے اگر جو ہے عورت جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتی ہے تو ایسی حالت میں جو ہے عورت جو ہے جماعت کے ساتھ جو دو رکعت پڑے گی اور جمعے کی نماز اس کی جو ہے ہو جائے گی لیکن یہ چیز جمعے کی نماز اس پر جو ہے فرض نہیں ہے اور اگر عورت جو ہے گھر میں جو ہے جمعے کی دن نماز پڑے گی ظہر کی نماز پوری پوری جو ہے چار رکعت پڑے گی سنت معطرے کے ساتھ پہلے اور جو ہے بعد میں جو ہے اسی لیے اگر ہماری عورتیں آپ کی بیوی ہے یا آپ کے گھر میں آپ بیٹی ہے یا جو اپ کی بہو ہے اپ اجازت لے آپ سے اجازت لیتی ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے اجازت دیجیے میں مزدن میں جا کر کے جو کی نماز ادا کروں یا جو کوئی فرض نماز ادا کروں ایسی حالت میں اب اپ کے لیے جائز نہیں اپ کے لیے قطعی جائز نہیں کہ اپ عورت بغیر کسی وجہ کے جو ہے روکیں اگر کوئی وجہ ہو مثال کے طور پر اگر جو شرعی رواج میں نہیں جا تو ایسی حالت میں آپ رہے روکنے کا جو ہے حق ہے یہ عورت جو فتنہ زمانے کا بہت زیادہ ہے فتنہ زمانہ ہے تو ایسی حرات میں آپ کا حق ہے لیکن اگر امن امان ہے اور میں مسجد جا کر جمعہ ادا کروں تو ایسی حالت میں آپ کو روکنا جو ہے صحیح نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت جو ہے جمعے کے لیے جو ہے جمعے کی نماز آ کر کے مسجد میں ادا کرنا زیادہ جو ہے ادر خواب نہیں ہے بلکہ یہ عورت کے لیے جو ہے گھر میں دے عورت کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے عورت کے لیے جو گھر میں رہتے ہے وجہ ظہر کی نماز جمعہ والے دن یہ زیادہ ادا کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ اجر ثواب ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا امائن اللہ المساجد تم جو ہے اپنی عورتوں کو میں سے رکو تم اپنی عورتوں کو جو ہے مسجد میں آنے سے جو نہ روکو تم جو اپنی عورتوں کو مسجد میں جہے آنے سے جو نہ روکو وہ بیوتهن خیر لہن ہاں یہ بات ضرور ہے ہوتے ہیں یا یہ بات ضرور ہے بیوتھن خیرلھن کہ لیے عورتوں کے لیے ان کے گھر میں رہتے ہوئے نماز کو ادا کرنا جس زیادہ افضل اور جس زیادہ اجر ثواب اس میں ہیں کیا مفہوم اجل اگر عورت ہے اس نیت سے کہ مسجد میں پنج وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہے تراوی یا قیام کی نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہے یا اس نیت سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس میں زیادہ اجر ثواب اور زیادہ فضیلت ہے یہ تصور جیسے غلط ہو بلکہ عورت جو ایک میں رہتے ہوئے ہے ادا کرنا نسلی نماز و فرض نماز و جو اللہ رب عزت زیادہ و رکھا ہے پھر کہوں دوبارہ جو ہے اگر جو ہماری عورتیں ہم سے اجازت لیتی ہیں یا جو ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نماز ادا کرنے کی مسجد نہیں جاتی تو ہمارے لیے جائز دی روکے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے صحابیا مسجد نبوئی میں جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جو ہے پانچویں نمبر 5 پانچو جو نماز جمعہ شرط ہے حریت یعنی آزاد ہونا غلام پر اللہ رب العزت پر اللہ تعالی نے جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے فرض نہیں کیا نمبر 6 جو جمعہ کی نماز کے لیے شرط ہے وہ یہ کہ انسان مقیم ہو قیام کی حالت میں ہو مسافر نہ ہو مسافر کو جو اللہ تعالی نے جمعہ کی نماز جو چھوڑ دیا ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ادا نہ کرے بلکہ دور کا جو نماز ادا کرے گا جمعہ کے دل وہ جو کی نیت سے ادا کرے گا اس کی دلیل کیا ہے اگر اگر جو ہے آپ مطالعہ کریے غور کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے بہت سارے سفر کیے ہیں سفر, سفر کے لیے نکلے ہیں جہاد کے لئے نکلے ہیں عمرے کے لیے نکلے ہیں حج کے لیے ایک دفعہ نکلے لیکن کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا یا کہیں یہ بات نہیں نقل آتی یا کہ کس صحابی نے اس بات کو نقل نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے سفر میں جو جمعے کی نماز جو ہے خدے کے ساتھ جو ہے ادا کیا اگر ادا کی جی ضرور ہے بات جو ہے ہم تک جو ہے پہنچتی اس کہیں دری نہیں ملتی بلکہ اللہ کے رسول جمعہ کی دن جو نماز ادا کرتے سفر کے دوران زہر کے وقت وہ جو ہے قطر جو ہے ادا کرتے ساتویں اور آخری شر جو جمعے کی نماز کی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے عذر مثال لے لیجئے کوئی ایک ایسی بیماری ہو جس بیماری سے جو انسان جو جس بیماری کی وجہ سے جو انسان جو ہے مسلمانوں میں کے ساتھ مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ادا کر سکتا انسان جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ ہے اب جو ہے وہ ہاسپٹل سے نکلنا ناممکن ہے ڈاکٹر اجازت نہیں تھا یہ اب جو ہے ایک شرعی جو ہے ردر ہے اب ایسی حالت اگر انسان جو ہے اپنے جو ہے اپنے ٹھکانے جہاں پر ہے جس بستر پر ہے یا جس ہاسپٹل میں جس جو ہے ادھر رہتے ہوئے جو ہے کے دن جو ہے ادا کرے گا تو وہ کیا ادا کرے گا ز... آ... وہ جو ہے ظہر کی نیت ادا کرے گا جمعے کی نیت جمعے کی نماز ادا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے جمعے کی نماز کو اللہ رب العزت جو جو یہ سات شرطیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ یہ سات شرطیں ہیں اگر کسی ایک انسان کے اندر پایا جاتی تو اس پر جو ہے جمعے کی نماز فرض ہے نمبر ایک اسلام نمبر دو بلوغت نمبر 3 جو ہے حقل نمبر جو ہے ہونا نمبر پانچ آزاد ہونا یعنی غلام نہ ہو مقیم ہونا مسافر نہ ہونا اور جو ہے انسان جو ہے کے انسان کا در جو ہے نہ پایا جائے رہی بات جمعے کی نماز جو کچھ آداب ہیں جن آدابوں کو لحاظ رکھنا ہمارے لیے جو ہے بہت ہی ضروری ہے اگر ہم نے جو ہے ان آدابوں کو جو ہے لحاظ رکھا ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے خیر اور فضیت حاصل ہوگی سب سے پہلا ادب اور بہت ہی اہم ادب ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جب ہم آئیں تو جو ہے غسل کر, کر کے آئیں نہا دھو کر کے آئیں بلکہ جو ہے یہ جو جمعے کے دن کا نہانا اہل علم نے جو ہے سنت موقعہ کرار دیا ہے یہاں تک کی بات اہل علم جو ہے جمعے کی نماز جو ہے جمعے ماز غل کرنا نہانا جو ہے, واجب جو ہے قرار دیا ہے دوسرا جو ادب ہے جمع ہے کہ نماز کے لئے وہ وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جب ہم آئے تو اچھی خوشبو استعمال کر کے آئے یہ بھی جو ہے کی جو ہے ایک سنت ہے جیسے کہ متفق روایت میں جو ہے موجود ہے تیسرا جو ادب ہے جمعے کی نماز کا وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جب ہم آئے اچھا عمدہ ترین اور جو ہے قیمتی کپڑا جس کپڑے کے ہمارے نزدیک اہمیت ہے جس کپڑے کو جسے ہم جو ہے محبت رکھتے ہیں اس کپڑے کو جو ہے ہم جو ہے پہن کر کے آئے ذرا دیکھو کرام کے بارے میں بلکہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے اسی کا اکرام کے بارے میں صرف کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک لباس کو جو جمعے کے دن کے لیے نماز کے لیے مخصوص کر لیا تھا جو لباس ان کے نزدیک قیمتی اور, سب سے زیادہ اور عمدہ ترین تھا کھلا نہیں جو ہے اتنا ماں ہے تنگی کی زندگی لوگ جو ہے گزارا کرتے اس ادب کا جو ہے لحاظ رکھا جمعے کے دن جب ہم نماز کے لیے آئے تو اچھا کپڑا جو ہے عمدہ ترین کپڑا جس کپڑے کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے ایسے کپڑے کو ہم جو ہے پہن کر نمبر چار جو جمعے کے آزادوں میں سے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہم جو ہے جلد سے جو ہے جلد آئیں جمعے کی نماز کے لیے ہم جو ہے تاخیر نہ کریں جتنا جلدی جتنا جلدی ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں جو ہے خیر حاصل ہوگی اور جتنا ہم جو ہے تاخیر کرتے جائیں گے پیچھے ہٹتے جائیں گے جتنا ہم جو ہے لیٹ مسجد پہنچیں گے جمعے کی نماز کے لیے اتنا ہی زیادہ آپ جو جمعے کے فضیلت سے جو ہے محروم ہوتے جائیں گے حضرت ابو حر فرماتے ہیں ہم یہ حضرت جو حضرت سنتے آئیں سے فرماتے حضرت ابو حرض اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن عمدہ ترین اچھا غسل کرتا ہے اچھے سے جو صفائی ستھرائی کرتا ہے صفائی ستھرائی کے بعد جو ہے مسجد میں جو ہے اول وقت آتا ہے پہلی گھڑی آتا ہے یعنی جو ہے جلدی کرتا ہے جلد سے جلد آتا ہے تو اس نے گویا کہ جل ایک اونٹ جو ہے قربانی کی یعنی اللہ رب ایک اونچی یا ایک اونٹنی کی جو ہے قربانی کا دے گا اور جو شخص دوسری گھڑی میں آتا ہے کچھ تاخیر سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ایک گائے قربانی کے جو ہے ادرا دیں گے اور جو شخص تیسری گھڑی میں آتا اور تاخیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ایک سینگ والے مینے کی جو ہے قربانی کا ادرک دیں گے اسی طرح جو شخص جو چوتھی میں آتا ہے اور تاخیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مرگی ایک مرگی جو ہے جے اسے جے ایک مرغی کی جو ہے قربانی کا جو شخص جو ہے اللہ ایک جیسے جیسے انسان جو ہے تاخیر کرتے جائے گا ویسے جو ہے جمعے کے اس کی جو ہے کمی آتی جائے گی اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے اول وقت آئے اور پہلی گھڑی مجھے آنے کی کوشش کی تاخیر جو ہے نہ کریںمے کی نماز کے قابل ہے آپ پیدل جانے کی طاقت رکھتے ہیں تو اپنے قدموں سے جو ہے مسجد کی طرف آئیں اور جو ہے سواری کو جو ہے اختیار نہ کریں اس کی کیا خبر ہے ان شاء اللہ کچھ دیر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے جہاں پر آپ کو آخری میں جگہ ملتی ہے آپ ادھر جو ہے بیٹھ جائیں لوگوں کی گردنیں پھیلانتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں دو لوگوں کے درمیان جو ہے فاصلہ نہ کریں اپنی جگہ بنانے کی جو ہے کوشش نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے جمعے کی جو ہے ادر سواب میں فضیلت میں جو ہے کمی آتی ہے نمبر سات جو جمعے کے آدابوں میں سے وہ یہ ہے کہ امام جب جو ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا آپ اگر مسجد میں ایسے حالت میں ایسے وقت داخل ہوتے ہیں کہ جی امام جو ہے خطبہ دے رہا جمعہ کا جو ہے خطبہ دے رہا ہے تو آپ اس وقت تک نہ بیٹھے آپ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکا تحریر مسجد جو ہے نہضرت سلیخ الغانی رضی اللہ عنہ جمعہ والے دن ہیں مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پر کھڑے جو ہے خطبہ دے رہے ہیں صاحب رسول حضرت سلیق جو ہے مسجد میں آنے کے بعد جو ہے اللہ رسول خطبہ دے رہے بغیر سید المسجد پڑے جو ہے بیٹھ گئے اللہ رسول نے کہا یا سلیق اے سلیق تم تم کھڑے ہو اور دو رکع تحید المسجد پڑھو وہ تجوہ سی ہیما اور ان دو رکع جو تحید المسجد پڑھو گے تم اس کو طول مت بلکہ مختصر اور یہ ہے ہلکی انداز میں ہے اور ہلکی نماز جو دو رکعت بغیر پڑھے تم جو ہے نہ بیٹھو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے مسجد یوں میں جو عام طور جو ہے بجر دو رکعت نہیں پڑھنا بغیر دو رکعت پڑھے نہیں بیٹھنا ہے اسی طرح جمعے کے دن بالخصوص جو ہے بغیر تحید المسجد پڑھنا ہمارے لیے جو ہے جائز نہیں ہے نمبر آٹھ جمعے کے آدابوں میں ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ دیتا ہے یا خطیب خطبہ دیتا ہے تو بالکل جو خاموشی سے ہمیں جو ہے سننا ہے خطبے کے دوران ہمیں اپنے ناخور سے کھیلنا جائز نہیں ہمارے جائز نہیں خطبے کے دوران ہمیں جو اپنے سر کے بال داڑھی کے بارے میں پھیلنا ہمارے لیے جائز نہیں خطبے کے دوران جو ہے اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں اگر جو ہے خطبے کے دوران آپ کی ٹوپی نیچے گر گئی آپ کے لیے جو ہے بہتر ہے کہ آپ اپنی ٹوپی اٹھا, اٹھا کر کے سر پر رکھیے اسی طرح اگر آپ کے بازو میں جو بیٹھا ہے وہ بات کر رہا ہے وہ جو ہے بات کر رہا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اسے جو ہے یہ کہیں تم خاموش جاؤ اس کی وجہ اگر آپ نے اس کو بولا کہ تم خاموش جاؤ تو آپ جہے ایک جہے غلط کام اور جہے فالتو جہے کام کیا حضرت ابو حیرہ فرماتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جمعہ کے نماز ادا کرنے کے لئے آتے ہوں اور تمہارے بازو میں کوئی انسان ہے جو بات کر رہا ہے اور تم نے اس کو کہا ان صف تم خاموش ہو جاؤ فقط لغوت اور امام خطبہ درہ فقط لغوت تم نے جہے ایک غلط کام کیا اور جہے فالتو جہے کام کیا دوسری حدیث اس پر غور کریے زیادہ یہ صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے ہیں یہ حدیث احمد موجود ہیں رسول صلی اللہ علیہ ومام جس نے جو ہے جمعے کے جمعہ کے دن جمع امام خطبہ دے رہا ہے اور خطبے کے دوران اس نے جو بات کی خطبے کے دوران اس نے بات کی, تو اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال کیا ہے اس گدھے اس گدھے کے مانند ہے جس گدھے پر جو کتابوں کو جو ہے رکھ دیا جائے گدھے کے اوپر کتاب لا کے جو ہے کچھ فائدہ نہیں گدھے کے عقل میں جو ہے اضافہ جو ہے نہیں ہوتا کچھ فائدہ نہیں اسی طرح جو ہے تم جمعے میں آتے ہو بات کرتے ہو تمہیں جمعے کا جو ہے کچھ جہے ہے سواب جو ہے نہیں ملے گا آگے پرمۃ اللہ رسول والذی یقول اور جو شخص اس بات کرنے والوں کو کہتا ہے ان سے تم خاموش ہوتا ہو خاموش ہو جاؤ لئی جمعہ تو اس کے لیے جو ہے جمعہ نہیں یعنی جمعے کا ادر سواب اللہ رب العزل اسے جو دے گا اس بات کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جمعے کے دوران جب خاص طور امام خودبا دے رہا ہے نہ تو ہم بات کریں اور نہ تو بات کرنے والوں کو جو ہے ہم جو روکے بلکہ یہ امام اور خطیب کی ذمہ داری ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے روکے یہ جو ہے جمعے, جمعے, جمعے, جمعے کی نماز کی نہیں بلکہ جو ہے کی نماز, کی کی نماز کی کچھ آداب رکھے آج جو ہے اور بہت سارے آداب ہیں لیکن زیادہ تفصیل میں جانے کا جو ہے مناسب جو ہے نہیں سمجھتا اگر ہم نے جو ہے ان آدابوں کو اپنایا یقیناً اللہ رب العزت یعنی ان آدابوں کو ہم نے اپنا اپنایا یقیناً اللہ رب العزت ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ ادر سواب دے گا پہلا پہلی نیکی یا جو ہے پہلا جو اللہ رب الحت کے طرف سے ہمیں جو انعام ملے گا وہ کیا ہے کہ کی اللہ یعنی اگر آپ نے ان جانے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وقت آئے جمعے خوشبو استعمال کر کے آئے مسوا یعنی اپنے من کو اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے بدبو کو ختم کر کے آیا محک کو ختم کر کے آیا جمعے کے دن آنے کے بعد مسجد میں اچھے سے غور ایمان کا خطبہ کوئی بات نہیں کی فالتو کام نہیں کیا اگر ان آدابوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفرا لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخرى و زیاده ثلاثه ایام جس جمعہ کو تم نے یہ آدابوں کو اپنایا اپنے سامنے رکھا اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک تم جو کچھ ہے چھوٹے یعنی صغیرہ گناہ کرو گے چھوٹی یا یعنی صغیرہ گناہ کرو گے اللہ رب العزت جہ سب کو جہ maaf فرما دے گا اگے فرماتے ہیں و زیاده الثلاثہ ایام بلکہ تم جہ تین دن کا جو ہے اور جو ہے اضافہ کر لو کتنا ہو گیا مجموعہ جمعہ جمعہ سات اور تقریباً جو ہے نو دس دن بن جاتے یعنی اللہ رب العز اگلے آپ نے جمعے کے دن ان آدابوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو مسجد میں آئے تو اللہ رب الج اگلے دس دن کے جو گناہ جو آپ سے ہوگا آگے جانے کے بعد اگلے دس دن میں جو ہے چھوٹے گنا اللہ رب الز ان آدابوں کے برقرا معاف کرے گا دوسری جو حدیث اس پر غور کرنا جو ہے بہت ضروری ہے جو بات چاہیے اپنے قدموں سے آنا ہے اس کی کیا فضیلت ہے حضرت اوس اتنے اوس اقافی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمیاں من غسل صلہ ملجم جو شخص جمعے کے دن جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور کیسا غسل کرتا ہے اغتسل خوب اچھا عمدہ طریقے سے غسل کرتا ہے ثم بكر وابتكر اور جمعے کی نماز کے لیے اول وقت آنے آتا ہے اور یہ بہت ہی پہلا آتا ہے وہ مشى ولم يركب اور کیسا اپنے قدموں سے آتا ہے سواری پر جو نہیں آتا ہے وجنا من الامام فاستمع اور امام سے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خوب غور سے سنتا ہے کوئی فالتو کام نہیں کرتا ہے یہ چار چیزیں اگر پائے گی یعنی سے ایک کیا ہے اپنے قدموں سے چل کے کہتا ہے اللہ رسول نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہر قدم پر جو ہے ایک سال روزہ اور ایک سال تحدید گزاری کا جو ہے سواب دیتے ہیں اللہ دیکھو اللہ رب العزت جو ہمیں ہے اللہ رب العزت کتنا احسان ہم پر ہے ان آدابوں کو اپنانا ہمارے جو ہے کوئی مشکل نہیں بلکہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے آسان ہے اگر ہم نے اس کو اپنا اور خاص اگر ہم پر قدموں سے چل کر کے کے طرف آئے، یہ روزے کا اور جی گزاری جو جی ہے سورن میں موجود ہے اور جو جی جی جی ہے علامہ البانی مثال لے لیے ایک انسان ہے وہ جو ہے کی نماز جی پورے اپناتا ہے اپنا جی اپنے قدموں سے مسجد کی طرف جو ہے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے سواری پر نہیں آتا اب اگر اس نے پچاس قدم رکھا سو قدم رکھا یا دس قدم لے لیجیے اگر اس نے صرف یعنی دروازے پر مسجد اگر ہے دس قدم رکھ کر کے آیا دس قدم رکھ کر کے آیا تو جو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ جو ہے جہ 10 سال اللہ تعالیٰ جو ہے اس 10 سال کے جو ہے روزے کا اور 10 سال کا جو اللہ رب الم کا جو ہے ادر سواب جو ہے دیتے ہیں دوسرا جو عمل جو ہے نیکی جو ہے دوسری جو نیکی جو ہے ہمیں جو کرنا ہے یہ رہی جو بات جو ہے جمعے کی نماز دوسری جو نیکی ہے وہ جو ہے سورت الخ کی جو ہے تلاوت سور کہ جو ہے تلاوت اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخصور کہ تلاوت جمعے والے دن اور جمعے کی رات اترتا یہ ضرور کیا کی کیا اللہ رب عزر عزر ہے جو موجود تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب الحر اگلے جمعے تک اپنے نور میں رکھتا ہے یعنی اللہ رب العزت اپنے حفاظت میں اور اپنی رحمتوں میں اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ تیسرا جو عمل کرنا جو نیک عمل وہ یہ ہے کہ جمعہ وال دین جو ہے ہمیں کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود و سلام بھیجنا ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ تم جمعہ وال دین کثرت سے میرے اوپر جو درود و سلام بھیجو۔ فمن صلى علی الصلاه تصلى الله علیه عشره جو شخص جمعہ وال دین جو میرے اوپر صرف ایک دفعہ درود سلام بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ تو اللہ رب جے اس پر, پر الحاظ نے نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ پر دس رحمت جو ہے ناز کرتا ہے چوتھا جو ہمر جس کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ جمعہ والدین جو ہے کثرت دعا کرنا ہے دعا میں کر اور جو ہے اور جو ہے کیا بولتے ہیں دنیا اور آخر جو ہے ہر کسی کو بھرائے مانگے اللہ رب ہے ضرور قبول پانچواں جو عمل ہے اور آخری جو عمل ہے جمعہ الدین وہ یہ ہے سب اور جو ہے خیرات جو ہے کیا جائے اس کے لیے جو جی ہے کوئی بہت ہی صحیح اور مضبوط حدیث نہیں ملی لیکن اکثر اہل علم جن میں سے جو ہے یا بعض علم جس میں جن میں جہ ہے جن میں سے جو ہے شیخ الاسلام ابن القیم ہے اپنی کتاب زاد الماعاد نقل کرتے ہیں کہ جمعہ ہوا دن جو ہے ستہ خیر کرنا دوسرے ایاموں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے ادرساب جو ہے رکھتا ہے بہرحال جو ہے بحر الصب بات جو ہے بہت طویل ہو گئی معذرت چاہتا ہوں لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی میں نے نئی بات ہے آپ حیدرآباد سامنے نہیں رکھا لیکن پرانی ہی باتیں ہیں لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت یعنی پرانی باتوں کو یا جو عام طور پر جا انسان جو ہے باتوں کو جو ہے بھولتا ہے انہیں باتوں کو جو ہے دوبارہ جو ہے یاد دلانا جو ہے پسند کیا جیسے کہ اللہ رب فرماتے ہیں راتن اے محمد تو مومنوں کو جا بات جا یاد دلاؤ نزدیک راسن فعمن کیوں بار بار جو ہے باتوں کو یاد دلانا مومن مومنوں کو جو ہے اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے دوسروں تک دوستوں دوست جو ہے پوشان کی سے اسی طرح ہم نے جو بیمار ہم نے جو مخروض ہے کر جو کے پر لیا اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں کے میں جاتی ہو رہی ہے اے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے جو ہے مقصد فرمان اسی طرح امین جو قیامت جو ہماری جو ہے اچھی جو ہے عنایت فرمانا اور جو ہے درگزر سے جو ہے کام لینا سلحان وسلام الحمد الم